بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا وہ خدا عزوجل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا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 پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا وط تخومی علیحت یخلکون شی او یخل کن ولا یملی کن علی فسیم بولا یملی کن علی این بو ولا نف ولا یم لکون مؤتا حیات ولا, ولا, ولا نشو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 فق او اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہے اور اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں وہ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 اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم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 بعید لها و جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غذب ناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غزب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے وہ ادا منہ مکان اور جب یہ دوزک کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا کثیرا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو قل اذالک خیغن ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا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 فل تم أَمْ هُمْ فیقول صبیر <السَّبِير> اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے اولیا اولا کم حتى ہوں ولا کم متحم و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 اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے وہ کو اکتو نبنا لق تک بس متو کبھی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 جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ فجا اللہ اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے اصحاب اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا وہ یوم تشک بل ونزل ونزیل ملا اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے المل و کانا یومن على فری ناسی اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا وَيَوْمَ يَعَبُّ الْظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتخذتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ, کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا یا خَلِيلًا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 محجور اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وہی ناد من المجر کہ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 بین اور آگ اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا تب اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تحس نہس کر دیا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيل لا اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت عدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ ان قریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے او ايتمنت تاخذ الهه هو هو افا تَتَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْفَرَهُمْ او اَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں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 اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے ثم قبضناه الينا قبضاي يسرا پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مح کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نترا ہوا پانی برساتے ہیں لِنُعِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا تاکہ اس سے شہر مُرْدَى یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں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 ولو شئنا لبعثنا في كل فی کل اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے فلاں کافی نا وجاہد ہوں جہاد کبھی تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو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 وَمَن تَابَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور وہ جو جھوٹی گوائی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو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 اولائک یجزونل غنفت بما صبروا ویلقون فیها تحیتا وسلاما ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا اور سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے خالدینا فیها حسنات مستقرا ومقاما اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے بكم ربی فقد فسوف يكون لزاما کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تقسیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی